اب سوچنے پارے کے ہے کہ کی ابتدا ہے اور سوریہ توحا کا یہ تیسرا رکو ہے سوریہ توحا کی آیت نمبر پچپن کی تفسیر بیان کی جائے گی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفن کرتے ہیں تو میت کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو تین مٹھیاں ہر ایک کے لیے مٹی ڈالنا سنت ہے پہلی مٹھی پر دوسری مٹھی پر اور تیسری مٹھی پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی آیت ہے جس کے تین جز ہیں اور ان تین جزوں کو پڑھا جاتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جب قبر پر ہم مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کیوں ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں اب ہم سماپت کریں گے منہا اسی مٹی سے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیحا نعید اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے پھر اسی مٹی میں ہمیں لوٹنا ہے قبر میں وہ مینہا نو خریج و اخرا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے کل بروز قیامت اب جب ہم مثلا پہلی مٹھی ڈالتے ہیں مٹی کی تو کہتے ہیں مینہا خلپ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا دوسری مٹھی ڈالتے ہیں وہ فی اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور جب تیسری دفعہ خاک اور مٹی ڈالتے ہیں وہ منہا نخری جو کم اخرا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اپنی آخرت یاد آئے گی اپنی موت یاد آئے گی مرنے والے کے لیے موت کی منزل آ چکی ہم مرنے والے پر روتے ہیں لیکن جو اصل مقصود ہے کہ جس کو دفن کر رہے اور اپنی موت کو یاد کریں یہ تصور ہمارا ختم ہو چکا ہے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ سورہ واقعہ جو رات کو روزانہ پڑے گا فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا اب دیکھئے سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھنے کی یہ فضیلت بھی ہے اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ سورہ واقعہ میں اگر آپ ترجمہ و تفسیر سن لیں یا پڑھ لیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں روزانہ اگر جنت اور جہنم کے مناظر وہ پڑھے گا تو اس کا دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا لیکن دشمنوں نے انگریزوں نے ہمیں انگریزی کا تو دیوانہ بنا دیا اگر افسوس ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے کل اور بے شک ہم نے فرعن کو ہماری تمام نشانیاں دکھائی فکت زبا بس نے جھٹلایا وہ ابا اور اس نے انکار کر دیا فروت نے انکار کیسے کیا اس کی کیفیات میں مفسرین بیان کرتے ہیں موسا علیہ السلام سے فروت سے فرمایا اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جوانی عطا فرمائے گا اور تو مرتے دم تک جوان رہے گا اور مرتے دم تک تیری سلطنت تیرے پاس ہی رہے گی یہ ساری بشارتیں آپ نے دی اور یہ بھی فرمایا کہ تو مرتے دم تک بیمار نہیں ہوگا معجزات دکھائے فرون کو یہ بات بڑی اچھی لگی اس نے کہا میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں مارزم تشریف لے گئے پھر سوچنے لگا اور اس نے دل میں کہا کہ واقعی یہ تو سچے نبی ہیں یہ میری سلطنت بھی نہیں جائے گی یہ بڑھاپا جو ہے جوانی میں تبدیل ہو جائے گا اور مرتے دم تک میں بیمار بھی نہیں ہوں گا اور ایسی بشارتیں دے رہے اور موزات دکھا رہے اور ہیں بھی سچے نبی اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے موضعات بالکل سچے ہیں تو ایمان لے آنا چاہیے لیکن ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے فرون کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک شخص سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اس نے حامان وزیر کو بلایا اور کہا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا میرا یہ ارادہ ہے تمہارا مشورہ کیا ہے غلط مشیر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں تو حامان نے کہا کہ میں آپ کو تو عقل مند و دانا سمجھتا تھا اور آپ کیسی حجی کو غریب باتیں کرتے ہیں تین سو سال گزر گئے لوگ آپ کو مانتے آ رہے ہیں مصر پر آپ کی حکومت ہے لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں اب کیا لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے اور لوگ تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے اس طرح اس نے ایسی باتیں کی کہ فرون ہدایت سے محروم ہو گیا ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت مؤثر ہے انسان پر لوگوں کی باتوں کا اثر ضرور ہوتا ہے صرف فرما ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اگر تم اللہ کی یاد میں ہو تو وہ تمہارا معاون و مددگار بنے اور تم غافل ہو گئے ہو تو تمہاری رہنمائی کرے برے دوست انسان کو برا بنا دیتے ہیں اسی طرح برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں تو ہمان نے غلط مشورہ دیا اور ایسا اس نے گھما پھرا کر باتیں کی فرون ہل گیا اور اس نے یہ خیال کیا کہ موسا علیہ السلام کہ تو رہے ہیں سلطنت باقی رہے گی لیکن ساری قوم مجھے مارنے آ جائے گی تو تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ہمیں بے بنایا اور اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا اس نے ہمان سے کہا کہ ایسی عظیم و شان موجاد جب موسا علیہ السلام لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر لوگ تو ایمان لے آئیں گے پھر بھی میری حکومت چلی جائے گی اب ہم کیا کریں ہم کیا کہیں لوگوں کو کہ ہم موسا علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے تو حامان نے مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کہیں گے فرون جو ہے بڑا سمجھدار ہے اس نے بڑی تحقیق کی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو ہے عام آدمیوں کو یہ جادو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہے جادو اس طرح ہم ایسا پروپیگنڈا کریں گے کہ لوگ حقیقت کی طرف اور دیکھنے کی طرف راضی نہیں ہوں گے وہ موسا علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کر ان کی بات ہی نہیں سنیں گے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ زمانہ قدیم سے رواج ہے کہ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے تومت لگائی جائے الزامات لگائے جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کے خلاف کافروں نے یہی کیا کہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ کی باتیں نہ سنیں قولا فرعون بولا اجیتنا لتو من اردینا ریکا یا موسا اے موسا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں موسا علیہ صلاحت وسلام کے خلاف جو پروپگنڈا کیا گئے کہ جادوگر ہیں اس کے ساتھ ساتھ حام نے یہ بھی مشورہ دیا کہ لوگوں پر یہ دہشت بٹھا دیں کہ اگر موسا علیہ السلام غالب آ گئے تو تم اس ملک سے نکال دیے جاؤ گے اور بنی اسرائیل کی حکومت آئے گی پھر لوگوں کو وہ تصورات تھے کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پہ ظلم کیا ہے تو بنی اسرائیل ہم سے بدلہ لیں گے جیسے فی زمانہ جو دشمنان اسلام حکومتیں ہیں وہ اپنی عوام کو یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری ہے ورنہ مسلمان تمہیں ہلاک کر دیں گے تمہارے ملک کو قبضہ کر لیں گے دہشت گردی کا نام لے کر مسلمانوں کو وہ ظلم و ستم کی آندیاں چلاتے ہیں اس نے بھی کہا کہ اے موسا کیا کہ نے جادو کے زور پر آپ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِّحْرِمْ مِثْلِهِ پس ضرور پس ضرور ہم ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے آپ کے مقابلے کے لئے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا انت مَكَانًا صُبَى پس ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وعدے کے لئے مقرر وقت ہو جائے مقابلے کے لئے کہ ہم اور آپ اس کی مخالفت نہ کریں مکانا سوا ایک ہموار میدان میں آپ کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا اس مقابلہ کرنے میں بھی اس کی یہی تدبیر تھی کہ مقابلے کا کوئی بھی رزلٹ آئے اور دنیا میں یہی مشہور ہوگا کہ جادوگروں کا مقابلہ جادوگر سے ہے اس طرح لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے گی کہ موسا علیہ السلام ایک نبی ہے یہ بھی ایک پروپکنڈی کا حصہ تھا اول آپ نے فرمایا مئو یوم یو تمہارا مقابلے کا وقت یعنی تمہارا اور ہمارا مقابلے کا وقت یوم زینا ہے میلے کا دن ہے آپ نے میلے کا دن اس لیے قرار دیا تاکہ زیادہ لوگ جمع ہو سکیں دور دراز سے لوگ سال میں ایک دن میلے کے لیے جمع ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر دین کی دعوت پہنچ جائے دوسرا آپ نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ اگر یہ موسا علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی آپ سینا تان کر اور بڑے ہی ہمت کے ساتھ یہ نہ کہتے کہ آ جاؤ ٹھیک ہے میں مقابلہ کر کے بتاتا ہوں تو جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ سامنے آنے میں وہ ڈر محسوس نہیں کرتا تو موسا علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کے پیش نظر فرمایا جب سارے لوگ جمع ہو اس دن ہمارا مقابلہ ہوگا عشور دس محرم کو ان کے یہاں میلہ لگتا تھا اور اس سال یہ ہفتے کا دن تھا وہ این شہن اور اس وقت مقابلہ ہوگا جب لوگ دوپہر کے وقت جمع ہو جائیں تاکہ سورج چمک رہا ہو اور ہر چیز واضح نظر آ رہی ہو دو اس وقت کو کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر سورج نکلنے سے لے کر زوال تک یہ درمیانہ وقت ہے اس کو آدھا کریں تو دوحا وہ وقت ہے یعنی یوں سمجھیے اگر سورج چھ بجے نکلتا ہے اور زوال بارہ بجے ہے تو نو بجے یہ جو وقت ہے اس وقت ہر چیز روشن بھی ہوتی ہے اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی اس وقت میں چاچ کی نماز پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے اگر کوئی اشراق کے فوراً بعد بھی چاچ پڑھ لے تو چاج ادا ہو جائے گا اگر اس درمیانی وقت میں چاش کا پڑنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے فتح و جمع کئی دہو اس نے اپنے مکر کو جمع کیا سارے جادوگروں کو بلایا سم اتا پھر جادوگروں کو لے کر آیا کال لہم موسا موسا علیہ سلاۃ والسلام نے ان جادوگروں سے فرمایا موسا علی سلاۃ والسلام کے پاس جب جادوگر آئے اللہ تعالی کی قدرت کہ جادوگروں پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ موسا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اس لیے کہ جادوگروں نے کہا کہ مقابلہ کرنے سے پہلے موسا علیہ السلام کو نیند کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جادوگر کا جادو نیند میں وہ کام نہیں کرتا تو دیکھا موسا علیہ السلام سو رہے ایک درخت کے نیچے اور آپ کی لاٹھی وہ آپ پر پہرہ دے رہی ہے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جادوگر نہیں ہیں جب یہ سمجھ چکے تھے پھر بھی مقابلے کے لیے آئے لکم موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری بربادی ہو یعنی سمجھ کر بھی میرے مقابلے کے لیے آتے ہو جھوٹ نہ باندھو اور مجھے جادوگر نہ کہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں آداب بس اللہ تبارہ کا مطالعہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا وہ قد خواب اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ نا مراد اور ناکام ہوگا فتنا ضع امر بئی نہ ان جادوگروں کے درمیان معاملے میں اختلاف ہو گیا وہ اثر اور آپس میں یہ آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگے کسی نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں تو بعض جادوگروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی پاورفل جادوگر ہو کہ نیند میں بھی اس کا جادو چلتا ہو اس طرح انہوں نے شک و شباد کی باتیں کی قالو تو بعض جادوگروں نے کہا انہ دانے لساحران یہ دونوں یعنی موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں یوری یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں اَن من وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں بھی شیخری ہاں اپنے جادو کے زور پر وہ یزحبا بھی کو مل مسلح اور تمہیں تمہارے اچھے دین اور اچھے طریقے سے دور کر دیں جیسے آج کا مغرب یہ کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گردیں وہ ہماری تہذیب و تمدن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دہشت گرد تو دشمنان اسلام ہے تہذیب و تمدن کا جنازہ تو انہوں نے نکالا ہے فو بس تم سب جمع کرو کئی اپنے جادو کو اپنے فریب کون پھر سب بنا کر مقابلے کے لیے آ جاؤ اور اس شک میں نہ پڑھو کہ اللہ کے سچے نبی ہیں یہ تو جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے آئے ہیں جب انسان کو یہ پتہ چل جائے اور یہ ذہن بنا دیا جائے کہ تمہارا مخالف ہے تمہارا دشمن ہے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور جب یہ محسوس ہو ہمارا خیر خواہ ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے تو انہوں نے اس طرح آپس میں کہا آخر کا سارے جادو پھینکنے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے وقد أَفْلَحَ الْيَوْمَ اور بے شک آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا لہٰذا جادو کے زور پر غالب آ جاؤ لیکن دل ابھی بھی اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ موسا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے مگر دنیا کی لالچ اور فریب نے انہیں گمراہ کیا تو ان کی ہمت نہ ہوئی کہ موسا علیہ السلام کی بے ادبی کر سکیں تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا قالو یا موسا اے موسا علیہ السلام اما انت القیہ یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈالیں وہ اما ان نکونا اولا من الق یا پھر ہم سب سے پہلے لاٹھی کو پھینکے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکے تین سو اونٹوں پر یہ لاٹیاں اور رسیاں لے کر آئے یہ کہہ کر انہوں نے کہا یہ معاملہ آپ کی رائے پر چھوڑتے ہیں یہ جب انہوں نے ادب کیا اللہ تعالی کو یہ ادا پسند آئی اور اس واقعے کی انتہا پر اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی فرمایا نہیں بلکہ تم ہی ڈالو علیہ السلام نے پہلے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں جادو یہ ہوتا ہے کہ جادو کے بعد جب معجزہ دیکھیں تو انہیں جادو اور موزے میں فرق محسوس ہو جائے فا حبال انہا تس آ بس اس وقت ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جادو کے زور پر ایسی لوگوں کو لگنے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہو ہوں سانپ ہوں نفسی خی پتم موسا موسا علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا خوف یہ تھا کہ لوگ بھاگنے لگے تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھاگ جائے اور میرا معاوضہ دیکھ ہی نہ سکیں اور ان کے ذہنوں پر اس جادو کا اثر جو جادوگروں نے کیا ہے وہ نہ پڑ جائے قلنا ہم نے فرمایا لا تخف آپ خوف نہ کریں ان کا انت اللہ بے شک آپ ہی غالب ہوں گے اور لوگوں پر اس سے کا ظہور ہو جائے گا القیب معافی یمی نی آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دیجیے القف مَا سنا یہ لاٹھی ان تمام چیزوں کو نگل جائے گی جو انہوں نے پھینکی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ایک جادوگر کا مکر ہے ولا یو فلیش وا شیر جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا آخرکار اس کے لیے تباہی ہے یہ وہ آیت گریما ہے نما ثنا دساہر ولاحر اطا اتنا حصہ اگر کوئی کاغذ پر لکھے اور لکھ کر اس کو تاویز بنا کر گلے میں رکھ لے تو وہ جادو کے اثر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا یہ سور توحا کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے فعل قیت ساہر بس جادوگر سجا کرتے ہوئے گر گئے منا ربی خارون و موسا وہ بولے ہم ہارون اور موسا علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے جب یہ سجدے میں گئے اللہ کی قدرت اللہ تعالی نے سجدے کے عالم میں انہیں جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیے اور جنت میں ان کے اعلیٰ مراتب اور مقامات دکھا دیے گئے بس ایک ہی سجدے میں یہ ایمان کے تمام دراجات کو چڑھ گئے یہ موسا علیہ السلام کے ادب کا صدقہ تھا اور ایمان ایسا مضبوط ہو گیا کہ پھر یہ ایمان کبھی نہ نکلا اے پروردگار ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرما قالا فرون بڑا ظالم شخص تھا اس نے کہا آمنتم تم لہو قبلا ان کم تم ایمان لے آئے موسا علیہ السلام پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں پھر اس نے لوگوں کے اوپر سے اس اثر کو زائل اور دور کرنے کے لیے ایک اور پروپگنڈا کیا انہو انہ لبیرا بے شک ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا کہنے لگا کہ تم سب جادوگر ہو اور موسا علیہ السلام تمہارے استاد ہیں تم لوگوں نے ایک مشن بنایا اور ایک سازش کے ذریعے میں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو تم سب ملے ہوئے ہو کہ ایک جھٹکے کے اندر تم نے سجا کیا اور ایمان لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کر کے اس نے لوگوں کو حضرت موسا علیہ السلام اور ان جادوگروں کے خلاف کرنے کی کوشش کی, کی کیونکہ اس کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ مقابلہ نہ صرف جادوگر ہارے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے تو اس طرح کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ اور لوگ اسلام قبول کریں اس نے سخت ترین سزا کا اعلان کیا فلاں اکتی آنا آئی دیا کم ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا اس کی عادت تھی کہ دایا ہاتھ وہ بازو سے کاٹ دیتا وہ ارجلا کم میرے خلاف اور تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا اس کے برعکس یعنی الٹ دایا ہاتھ کاٹتا دا اور الٹی ٹانگ ولا اصلی جذوع نقلی پھر ضرور میں تمہیں خجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا تو اس کا معمول تھا کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد جب سب ترین سزا دیتا تو کھجور کے تنے پر جسم کو رکھا جاتا اور کیلے ٹھونک دی جاتی اس طرح انسان تو مر جاتا لیکن تین دن تک اس کی لاش کو رکھا جاتا تاکہ لوگ ڈریں وہ لتا منا اشد عَذَابًا ابقا اس نے کہا نا ضرور تم جان لوگے کہ ہم میں سے لوگے زیادہ عذاب دینے والا ہے اور ہمیشہ عذاب دینے والا ہے یعنی اس نے اللہ سے مقابلے کی بات کی کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لے آئے ہو تو میں تمہیں عذاب دے کر بتاؤں گا پھر تم دیکھنا کہ اللہ زیادہ عذاب دے سکتا ہے کہ میں نو نزال اللہ تعالیٰ اس دولت سے بچائے جو مغرور بنا دے اللہ تعالیٰ اس حکومت سے بچائے جو انسان کو متکبر کر دے قالو وہ بولے اللہ اکبر انہیں کیسا ایمان نصیب ہوا انہوں نے کہا اللہ سے رکھا جاءنا من البینات جو نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں ان نشانیوں پر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ان نشانیوں کے بعد تیری بات ہم نہیں مان سکتے ودی فطرنا اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ان کی ایمان کی مضبوطی پر اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی سلامتی دے کہا فقدی ما انت تجھے جو کرنا ہے کر لے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر بھی ہم ایمان کو نہیں چھوڑے ان نما تقدی ہادی حیات دنیا تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا ہی میں کرے گا اور ایک نہ ایک دن, دن دنیا تو چھوٹنی ہے دنیا سے جانا ہے اگر اللہ کی راہ میں یہ جان چلی جائے تو یہ بہت ہی پیارا سودا ہے انا آمَنَّا بِرَبِّنَا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے لیغفر لانا تاکہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہم نے بہت گنا کیے ہیں وما اور جو ت نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا کیونکہ موسا علیہ السلام کو نیند کی حالت میں وہ دیکھ کر ان کا دل نہیں ہو رہا تھا کہ مقابلہ کریں تو فرعن کے زبردستی کرنے کی وجہ سے وہ مقابلے کے تیار ہوئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی ہمارا معاف کرے واللہ ہوں وابقا اللہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے شاد فرمایا ان مجرمن بے شک جو کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر آئے گا گناہ ہونے کی حالت میں وہ کلب روز قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس سے اس کا رب ناراض ہوگا فین لہو جہنم پز بے شک اس کے لیے جہنم ہے لا یمو توفیحہ اس جہنم میں نہ وہ مریں گے ولا یاح اور نہ ہی وہ زندہ رہیں گے مراد یہ ہے کہ جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ وہاں زندہ رہنا زندہ رہنے کے برابر نہیں ہوگا یعنی ایسی کوئی زندگی نہیں ہوگی جس سے وہ نفع اٹھائیں لذت اٹھائیں بلکہ ہر لمحے جہنم میں عذاب بڑھایا جائے گا وَمَنْ میں مُؤْمِنًا اور جو کوئی رب کی بارگاہ میں مومن ہو کر حاضر ہو شک اس نے اچھے عمل کیے ہوں مومن بھی ہو اور جات الا پس ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں دونوں لوگوں کا ذکر کیا گیا جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال اختیار کر کے اس عالم میں اللہ تعالی سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرے جنات عدن تجریم انتاختی حل انہار ہمیشہ کے باغات ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین افیحہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جزا من یہ سلا ہے ان لوگوں کا من تذک جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا جن کا ظاہر پاک ہوا باطن پاک ہوا جن کی نگاہیں پاک جن کی زبان دل و دماغ سوچ و فکر پاک من تذکا اللہ رب العالمین ہم سب کو ظاہری اور باتنی گندگیوں سے پاکیزہ فرما دے اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما دے